أه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلع فلا غادي له. ونشهد والله لا إله إلا الله وحدا وحدا وحده لا شريك له. ونشهد وأن سيدنا وسندنا وهبيبنا وتبيبنا وتبيب قلوبنا وشفانا وشفيعنا وصدورنا وملجانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلهون صدق الله العظیم و صدق الرسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم محبت ذوق شوق اور عقیدت کے ساتھ عید درود السلام پیشور میں اسالات و سالام علیہ کا رسول اللہ عصال والسلام سلام یا حبیب اللہ عصال والسلام سلام یا رحمت اللہ نمین والسلام و یا عالی قیا شفیع المض ہمدو سلاد کے بعد نہایت عزت و احترام کے لائق معذرم سامن و حاضرین موتقطین حضرات الحمد للہ اللہ تعالی کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ ہم آج اعتکاف کی تیسری نشست میں حاضر ہیں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج جس عنوان پر اظہار خیال کرنا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت حضور کی انہیں یعنی محبت رسول اور عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور سے تعلق محبت کا قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں یہ جو میرے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں یہ سامنے آ جائیں تاکہ یہ خصوصیت ختم ہو جائے سب کے ساتھ سامنے شریک ہو جائیں تاکہ میری نظر بالکل آپ پر رہے اور آپ کی نظر مجھ پر رہے سامنے ہے جو سننے والے لوگ ہیں وہ تو آئے اور محبت کی بات ہو تو پھر آمنے سامنے بات ہو تو بہتر انداز بنتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ محبت رسول عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی احساس ہے اور ایمان کی بنیاد ہے اور مومن کی میراث بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے یعنی نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق یہ جتنا مضبوط ہوگا انسان کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا اور یہ تعلق جتنا کمزور ہوگا ایمان اتنا کمزور ہوگا اور خدا نہ کرے کہ اگر یہ تعلق ٹوٹ جائے تو پھر ایمان کل ختم ہو جاتا ہے اس لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں قرآن میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تعلق کی بنیادوں کا ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس نوعیت کی ہو اور کس نوعیت کی محبت انسان کو جنت میں لے کر جائے گی یعنی صرف نعرہ لگا لینا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ یعنی باں بلند محبت کا اظہار کر دینا بے شک اس کا بھی اجر ہے ثواب ہے لیکن کامل محبت کیا ہے اور محبت کا تو تعلق کس طرح مضبوط ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آت مقدسہ میں اسی تعلق کو بیان کیا گیا یہ سورہ آرا کی آت مقدسہ ہے اللہ تعالیٰ نے شاطرما فرمایا آمن بی و ضرو و نسرو نور اللہ ضی الام بس جو لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تعظیم کی آپ کی نصرت اور مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا قلائی کام المفل بس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں اب دیکھیں اس آتے مقدسہ میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حضور کی ادب اور احترام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی مشن کو جاری رکھنے کا آپ کی اتباع اور اعتعاد کا درس دیا ہے اور فرمایا جو اس پر عمل کرے گا وہ فلاح پا جائے گا کامیاب ہوگا عربی زبان میں یا فلاح کا لفظ جو استعمال ہوا اس کو فلاح ہی سے ترجمہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ کامیابی صرف وہ کامیابی نہیں کہ جو دنیا میں حاصل ہو اور وہ بھی اس کامیابی کے لیے بھی قرآن نے فلاح کا لفظ استعمال نہیں کیا جو صرف آخرت میں حاصل ہو بلکہ فلاح کا مانا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کہ دنیا میں بھی کامیاب جائ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو اور جو آخرت میں کامیاب ہوگا اسے کامیابی حاصل کرنے کے بعد جنت کی پر بہار نیندیات ہوگی اب اس کے حصول کا ذریعہ کیا بتایا جا رہا ہے اس ایس مقدسہ میں کہ میرے محبوب سے محبت ہو میرے محبوب کا ادب و احترام ہو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری رکھا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اطباع بھی ہو تو وہی لوگ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور انہی کو یہ محبت رسول جنت میں لے کر جائے وہ دین ایمان علم عمل دعوت و تبلیل الغلز پورے دین کی اصل اساس بنیاد مرکز اور محور اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے بے آج فی زبانہ جتنے فتنے ہیں ان میں سے ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اصل مرکز کی پہچان بھول گئے اور کچھ لوگوں نے وتیرہ ہی بنا لیا کہ اہل ایمان کا تعلق اپنے نبی سے کمزور کرنے کی سازشیں اور کوششیں کرنے لگے اگر حقیقت میں قرآن اور حدیث کو پڑھا جائے تو ایمان نامی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بلکہ اسلام ہے ہی ادائے رسول یعنی پورا کا پورا اسلام یعنی نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکات ہو کوئی بھی چیز ہے یہ سب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی شخصیت ہی کہ اردا گرد گھومتی ہے یعنی جس کا تعلق جس عمل کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے وہ اسلام میں ہے اور جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گویا وہ اسلام میں نہیں تو گویا پورا کا پورا اسلام ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور قرآن پاک ساتھ میں فروا دیا کہ کامیابی صرف انہی لوگوں کو ملے گی جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوگا اگر وہ بہت عبادت گزار ہیں بہت تحجد گزار ہے بہت تبلیغی گشت کرتے ہیں لیکن اپنے نبی سے تعلق نہیں ہے نبی سے محبت نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے یعنی فلاح و کامیابی کا انحصار عبادات پر نہیں بلکہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اسی لیے قرآن پاک کی اس آت مقدسہ میں فرما کہ فل آمنو بھی وضرو و نس روح و تب ان نور الزی ان ضلع غور کیا جائے تو اس آت مقدسہ میں چار چیزوں کا ذکر اللہ تبارک وطالعہ نے کیا کہ جو اپنے نبی سے محبت اس طور کرے گا کہ ان چاروں باتوں پر عمل ہوگا تو وہ اپنی محبت میں سچا ہے ورنہ اس کی محبت میں کمی ہے خامی ہے نقص ہے وہ کیا چار چیزیں ہیں؟ پہلی بات صلاح زین آمن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ظاہر جب اہل ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے تو اہل ایمان تو پہلے سے ایمان لے آئے اب دوبارہ قرآن حکم دے رہا تو اس سے مراد کیا ہے تمام محسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتا جب تک محبت رسول حاصل نہ ہو اور پھر وہ اس کا معنی ہے امام راغ فرماتے ہیں کہ یو ازرو تعظیر کہ انتہائی زیادہ ادب اور احترام حد سے زیادہ تعظیم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی کوئی حد نہیں بلکہ حد سے زیادہ ادب اور تعظیم کی جات اور تیسری بات مطلب ان نور اللہ ضلع و وہ یعنی دین اسلام میں کی تبلیغ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ریانت یعنی جو حضور نے مشن جاری کیا تھا اسے قیامت تک جاری رکھا جات اور چوتھی چیز ہے نابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کے آپ نے جو عمل کیا جو ارشاد فرما دیا اس کے مطابق عمل کیا جاتا اب اگر پہلی بات پر ہم غور کرتے ہیں کہ ایمان نام محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ محبت کی پہلی بنیاد ہے پہلا تقاضا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا گویا محبت کے تعلق قائم کرنا ہے اور ایمان در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق عبادت ہے لہذا اس حوالے سے کرام رامدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اقوال کو دیکھا جائے آپ کو عمل دیکھا جائے یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان کاملی اس وقت ہوگا کہ جب حضور سے محبت ہوگی جیسا کہ حضور نے فرمایا کم حتہ اجمائن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنس حدیث کے راضی ہیں صحیح بخاری کی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولزی نفس محمد مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے حضور نے خود فرمایا قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر فرمایا لا یمن واحد کم ہتھا کونادی واس اجمائی تم میں سے ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤ وہ محبت رسول ہی ایمان کی بنیاد اور اصل و اساس ہے حضرت عبداللہ اللہ ابن ہی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ روایت فرماتے کہ ہم ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ کے ساتھ حضوریہ سلاط وسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ہاتھ پکڑ کے آپ رشا شرمارے قاضی عیاض نے شفاز شریف میں سے نقل کیا حضور نے فرمایا لا یو مینو آحت حکم حت کا عقول حبا میں ہی فرمایا تم نے سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ جانے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے یہ فرمایا یعنی کسی عام آدمی کا نہیں کسی نئے نئے مسلمان ہونے والے کا نہیں کسی یہودی کا نہیں کسی منافق کا نہیں کوئی کسی بدو اور دیہاتی کا نہیں بلکہ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور پہلی حدیث کو دیکھا جائے تو آپ نے تمام کو خطاب کیا کہ حضرت مبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی متضیٰ عشرہ مبشرہ صحابہ بدری صحابہ تمام صحابہ اکرام شامل ہیں حضور ان سے فرما رہے کہ تم میں سے ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا عثمان اے طلحہ اے و اے علی اے عمر تم میں سے ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا نہ بن جا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے حضور کی صحبت پائی آپ کا دیدار کیا آپ کی بارگاہ میں رہے آپ سے تعلیمات حاصل کی نور نبوت حاصل کیا اگر ان کا ایمان بغیر محبت رسول کے کامل نہیں ہے تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہمارا ایمان بغیر محبت رسول کے کامل ہو جا اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرما دیا چونکہ محبت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بنیاد ہے اس لیے صحابۂ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے دس اقدس پر یہ بیعت کیا کرتے تھے گویا جنت کی ضمانت لیا کرتے تھے کہ رسول اللہ جنت ہمیں کب ملے گی کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمر بستہ ہو جائیں گے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر محبت کی باقاعدہ بیعت کیا کرتے حضرت صفوان بن قدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قاضی ایاز شفا میں سے نقل کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر الز کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ولی یادا او کا اوبا یا کا یارسلی اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے میں آپ کی بیت کرنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا ناوالانی یادا حضرت سفار بن قدامہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے نبوت میں اپنا ہاتھ دیا اور آپ فرماتے ماتے جب میں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا فکل تو رسول اللہ انی و کا کال <حَبَّا> حضود کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سرکار نے فرمایا المر امام <حَبَّا> جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حرش رسی کے ساتھ ہوگا یعنی تمہیں مبارک ہو کہ کل قیامت کے دن تم میری مائیت اور سنگت ہی میں ہوگے میں جہاں ہوں گا وہیں مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے یہ ارشاد حضرت عبداللہ بن مسود حضرت ابو مساثری حضرت ابو غفاری حضرت انس بن مالک اور دیگر صحابہ کے رام سے بھی اسی طرح منقول ہے اور قاضی ایاز نے جو ہم نے شیر کا پہلا مصرہ پڑھا کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی یعنی اس مصرے کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے قاضی ایاز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث رواد کی ہے کہ حضور نے فرمایا من احبانی کا نمائی افل جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا یعنی محبت والے جنت میں حضور کے ساتھ جائیں گے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی یعنی جس کے دل میں محبت ہے سرکار کے فرمان کے مطابق من حب نی کا نمائی کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا میں تھوڑی تھوڑی گفتگو ان چاروں باتوں پر کر پھر ہم اپنی گفتگو کو سمیتیں گے دوسری بات جو قائط مقدسہ میں بیان کی کہ واضح روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے بڑھ کے تعظیم میں نے پہلا کیا کہ امام راکو نے مانا یہ کیا کہ الزرا یو الزرو مانا ہے حد سے زیادہ تعظیم اور قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کا درس دیا ہے تو تعزیر کا لفظ استعمال کیا ہے ادب کا نہیں تعظیم کا نہیں بلکہ تعزیر کا لفظ استعمال ہوا مانا ہے حد سے زیادہ تعظیم کیونکہ ہم اپنے والدین کی اساتذہ کی مشاخ کی پیران الزام کی دیگر بزرگوں کی تعظیم ایک حد میں رہتے ہوئے کرتے ہیں ہر تعظیم کی ایک حد مقرر ہے جیسا کہ حقوق والدین پر پہلے بھی یہ بیان ہو چکا انشاءاللہ جب بعد بیان ہوگا تو اس میں اس حد کو بیان کریں گے کہ والدین کے ادب اور احترام کی ایک حد مقرر کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اگر کہیں آپ پیش آتی ہو تو وہاں والدین کی نافرمانی کرنے سے کوئی گنا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے علاوہ ان کے ہر حکم کو مانا جائے گا لیکن یہاں بات کچھ اور ہے کہ حد سے بڑھ کے تعظیم قرآن مجید نے تعظیم رسول کے کئی آداب بتائے ہیں اور مختلف انداز میں ان کا ذکر کیا یا امن اللہ تو قدیم مبین اللہ ورسول رسول اس حادث مقدس کو لے تو یہاں پر بھی حضور کا ادب سے جا رہا ہے کہ تم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں پہل نہ کیا کرو کوئی کام حضور سے پہلے نہ کرو یادو کا تقاضا یہ آج کب نازل ہوئی جب چند صحابہ کرام نے قربانی کی عید پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی جو دور دہات کے رہنے والے تھے یعنی شرح مسئلہ بھی یہی ہے کہ جس دہات میں عید کی نماز نہ ہوتی ہو وہاں نماز فجر پڑھنے کے بعد قربانی کے جانور ذبح کر لیے گا اور پھر شہر کی جامع مسجد میں جا کر نماز عید ادا کر لے گا اب یہ آپ مسئلے کے مطابق صحابہ نے قربانی کے جانور جمع کر لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ میرے محبوب نے ابھی یہ عمل کیا نہیں اور حضور کے صحابہ نے پہلے عمل کر لیا فرما لا تو مبین اللہ و رسول ہی کیا ایمان والوں تم کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو اللہ کے پہل اللہ کے رسول کے عمل سے پہلے ہوئی تھی اللہ تعالیٰ تو قربانی کرنے سے پاک ہے نماز پڑھنے سے پاک ہے یہ امان عبادات کرنے سے پاک ہے لیکن حضور کی عمل سے پہلے ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا یہ میرے نبی سے نہیں بلکہ مجھ سے پہل کی گئی ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کسی معاملے میں پہل نہ کرو لہذا ان صحابہ کو حکم ہوا کہ دوبارہ قربانی کریں گے تو ان کی قربانی قبول ہوگی قربانی کا دوسرا جانور خرید کر ذبح کیا گیا تب وہ قربانی قبول ہوئی ان صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو اللہ کے نام پر قربانی کا جانور ذبح کیا یہ کیا بات ہو گئی یہ تو شرک ہو گیا بدت ہو گئی کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے ملا رہے ہو نہیں قرآن واضح طور پر بتا رہا ہے اور حضور کے صحابہ حضور کو زیادہ جانتے ہیں اور اس کے مطابق انہوں نے امن کیسی طرح شاعر فرمایا لا تچ آلود رسولی بے نقم کدوائے بادہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس آپ میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو یہ نام لے کر میرے محبوب کو نہ پکارا کرو جب بھی میرے محبوب کو پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہہ لو یا نبی اللہ کہہ لو کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں بھی یہی انداز اختیار کیا یعنی خداون قدس نے, نے جب بھی اپنے محبوب کو پکارا تو نام لے کر نہیں بلکہ فرمایا یا ایوہن نبی یا ایوہن رسول یا اوہل المزمل لیکن دیگر انبیاء کو پکارا تو نام لے کر یا مولسا یا عیسیٰ یا ابراہیم یا یاحیا یعنی ان کا نام دیا گیا لیکن محبوب علیہ صاط کا نام نامی لے کر خطاب نہیں کیا بلکہ آپ کو کیا فرمایا گیا کہ یا ایو ان نبی یا ایوہل رسول یا یوہل مزمل آپ صفاتی نام کے ذریعے آپ کے القابات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پکارا تو جب وہ خالق ہو کر مالک ہو کر اپنے محبوب کا ذاتی نام لے کر نہیں پکارتا تو وہ خالق و مالک پھر کسی اور کو کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ میرے محبوب کا نام لے کر بخار آ اسی طرح مزید ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ لا طرف وسواتو کابی اے آل ایمان تم اپنی آوازوں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو ولا تجہر البل کو جہر لبادل حکم و تم لا تش اور ارشاد فرمایا کہ اس طرح بے تکلفانہ انداز میں پکار پکار, پکار پر بھی میرے محبوب سے بات نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکار پکار کر بات کرتے ہو کیوں ان تخ بتا مالح کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائے وہ انت تم لا تشعرون اور تمہیں شعور تک نہ ہو آپ دیکھے چاہتے مقدسہ پر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی کس حد تک درس دیا جا رہا ہے آواز بلند کرنا ایک معمولی عمل ہے لیکن لا طرف وسوات گفاق و سوت النبی ظاہری حیات میں بھی اور اب بھی اور قیامت تک جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو تو حکم قرآن کی اس آت کے مطابق ہے کہ تمہاری آوازیں میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند نہ ہو کیوں بلند نہ ہو کہ انتخب بتا معلوم کہ تمہارا عمل ضائع نہ ہو جائے عمل کب ضائع ہوتا یعنی اس سے مراد کیا ہے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے حج کیے زکات ادا کی ہے اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکات دیتا ہے حج کرتا ہے مال صالحہ کرتا خدا نہ کرے کہ وہ کبھی کوئی گناہ کرنے لگ جا وہ شرابی ہو جا اللہ نہ کرے وہ زانی ہو جا وہ گناہ قبیلہ کرنے والا بن جا لیکن ہو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا وہ عمل ضائع نہیں ہوگا اس نے جو نماز پڑھی ہے اسے شراب ملے گا جو قرآن کی ہے یا کرتا ہے اس کا ثواب ملے گا جتنی حدر حج کرتا ہے تو اس کا ثواب اسے ملے گا زکات دیتا ہے ثواب ملے گا عمل ضائع نہیں ہوتا انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے ماضی میں جتنی نیکیاں کی ہیں اس گنا سے پہلے وہ تمام کی تمام قائم رہتی ہے تو قرآن پھر کیا بتاتا ہے کہ عمل کب ضائع ہوتا قرآن کا مطالعہ کیا جا ہم سے لے کر ناس تک تو قرآن پاک نے ایک صورت بیان کی ہے جس کی وجہ سے ماضی کی تمام نوازیں روزے حج زکات اعمال ضائع ہو جاتے اور وہ عمل ہے کہ انسان کافر ہو جائے مشرق ہو جائے مرتد ہو جائے تب جا کر مسلمان کے عمل ضائع ہوتے ہیں اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو دوبارہ پڑھیں کیا اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والوں میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند نہ ہو اور جس طرح بے تکلفانہ انداز میں ایک دوسرے سے بات کرتے میرے محبوب سے اس انداز میں بات بھی نہ کرو انتخم کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جاتے یعنی حضور کی بارگاہ میں اگر بے ادبی ہو گئی تو عمل ضائع ہوگا اب عمل کب ضائع ہوتا ہے کہ جب انسان مسلمان مرتب ہو جائے کافر و مشرق ہو جائے یعنی وہ مسلمان نہ رہے اس کے ماضی کی تمام نیک امال ضائع کر دیے جاتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند ہوئی عمل ضائع ہوگا ماننا پڑے گا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے وہ مسلمان نہیں رہتا یعنی وہ بڑی بے ادبی ہو یا چھوٹی بے ادبی ہو وہ ڈنمارک کا کارٹونسٹ کارٹون بنا کر بے ادبی کرے یا تقریبۃ المام میں مولوی اشرف علی تھان بے ادبی کرے چاہے براہی نے کاتیا میں یا کسی اور کتاب میں وہ بے ادبی کسی صورت میں ہو ناودل وہ کارٹون کی صورت میں ہو تحریر کی صورت میں ہو نقشے کی صورت میں ہو تو کبیت کی صورت میں ہو بلغت الحران کی صورت میں ہو جراط مستغم کی صورت میں ہو قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان کو کفر تک پہنچاتی اور وہ مسلمان نہیں رہتا چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے اگر اہل ایمان نے مسلمانوں نے کارٹونس کے خلاف احتجاج سدائے احتجاج بلند کی ہے یہ دو سال قبل اور اب بھی سدا احتجاج بلند ہوتی ہے تو میں دعوت فکر یہ دیتا ہوں کہ ہمیں ذہن میں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم میں سے بھی اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو ہماری سدائے احتجاج اس کے خلاف بھی ہونی چاہیے وہ کسی صورت میں بھی ہو حضور کی بے ادبی بہرحال بے ادبی ہوا کرتی ہے اور انسان کو کفر کی حد تک موجا دیتی ہے یعنی اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب قرآن نے بتایا کسی اور کا ادب اس طرح نہیں سکھایا گیا پھر تیسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کی جائے یہ بھی محبت رسول کا تقاضا یہ یعنی اس پر غور کریں کہ ہماری محبت کس حصیقت کی ہے کہ کیا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں حضور کی تعظیم حد سے زیادہ کرتے ہیں اگر یہ دونوں عمل کرتے ہیں تو آپ تیسرے عمل پر آئیں کہ کیا یہ عمل بھی ہم کرتے کہ قرآن میں چاروں اعمال کے نتیجے میں کامیابی کی ضمانت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی یعنی جنت کی ضمانت یہ چار امال ہے تیسرا عمل کیا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ مشن کو یعنی خدمت کو اور قرآن تعلیمات کو عام کیا جائے اور قرآن کی اصطلاح میں اسے نصرت دین کہا گیا کہ وہ نسر ہو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی جائے یعنی یہ تیسرا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری رکھے کیونکہ حضور کو جو دین اسلام دیا گیا وہ اس لے کہ لئے یوز دین الدین کل کہ اس اسلام کو تمام ابھیان پر غالب کر دیا جائے تو کوئی بھی تنظیم کوئی بھی تحریک دیگر تنظیموں پر غلبہ اس وقت حاصل کرتی ہے کہ جب اس کا ہر کارکن اپنی تنظیم کے نصب العین کو آگے بڑھا رہا ہو اس تحریک کا ہر کارکن اپنے نصم العین سے مخلص ہو اب بحثیت مسلمان ہمیں وار کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مشن عطا کیا یعنی تبلیغی مشن اسلام کو پورے اقوام عالم پر غالب کرنے کا مشن تو اس کو کب غالب ہوگا کہ جب ہر مسلمان دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے گا ہر غیر مسلم اس کو اسلام کی دعوت دینے والا ہوگا تو نئی زیرہ والدین کنڈی کا تقاضا پورا ہوگا تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نیکی کی دعویٰ دیتا ہو برائی سے منع کرتا ہو اور چوتھا جی بات جو اسا کے مقدسہ میں بیان کی گئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی ہے یعنی جب بات محبت کی ہوگی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی بھی لازمی ہے کہ وقت بہ ان نور اللہ ان اس نور کی پیروی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا یعنی ان الفاظ میں قرآن سے بیان کر رہا ہے یعنی اس لیے ہر جگہ ایمان کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور اتباق کا حکم ضرور دیا قرآن کو پڑھے تو جا بجا یہ حکم ملتا ہے کہ یادین عطی اللہ اور رسول اے ایمان والوں تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اطی اللہ اور رسول الم تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جات ان تاہتادوں اگر تم نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کر لی تو تم ہدایت پا جاؤ گے پھر برمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لا یو اندم حتیہ یقون ہوا تم میں سے ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی زندگی کو میری لائیو شریعت کے تابے نہ کر لے اپنے آپ کو میرے آکام کے تابع نہ کر لے وہ کامل مومن نہیں تو یہ چار چیزیں ہٹا کی نے کہ نبی پاک سے محبت نبی پاک کی تعظیم نصرت دین کا کام ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت ہر فرد دے رہا ہو اور نبی پاک سے وسلم کی اتباع اور جو یہ عمل کرتا ہے فرمایا الاکا حمل مفل وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے یعنی جنت میں جانے والا وہی ہے کہ جو ان چاروں اعمال پر بیک وقت عمل کرتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کے لیے ہے اب چاہے کوئی انسان ایک پر عمل کرتا ہو تین پر نہ کرتا ہو یا تین پر عمل کرتا ہو ایک پر نہ کرتا ہو تو وہ الاء احمل المفلحون کے زمرے میں داخل نہیں ہوگا الاائے کا المفلحون کے زمرے میں وہی مومن کامل داخل ہوگا کہ جو ان چاروں باتوں پر عمل کرتا ہے اب بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جس طرح دین ایمان کا مرکز و محبر اصل و اصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اسی طرح جملہ دینی عمال اور عبادات کی اصل و اساس اور بنیاد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اقدس ہے یعنی نماز روزہ حج زکات وغیرہ عمل سادے غرض ہے کہ ہر عمل صادے کا اصل بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اقدس ہے قرآن پاک میں نماز کا حکم ضرور ہے جیسا کہ کل آپ نے سماپت کیا الحمد سے لے کر ون سک تک نماز کسی من میں کہیں بھی قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ قیام کیسے کیا جائے رکو کیسے کیا جائے سجدہ کیسے کیا جائے رکوع میں کیا پڑھا جائے سجدے میں کیا پڑھا جائے تشہد کی کیا کفیت ہوگی یہ ساری تفصیلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملتی ہیں قرآن سے نہیں ملتی تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے تو وہ نماز کیسے پڑھیں گے یہ امان سال کیسے سر انجام دیں گے ظاہر قرآن کو اس تفصیل بیان نہیں کرتا جو نبی پاک کی حدیث کو یا آپ کی سنت کو اہمیت نہیں دیتے یا اس پر ایمان نہیں رکھتے تو صرف قرآن پڑھ کر نماز کیسے سیکھ لی جائے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز کا حکم آیا قرآن میں اللہ نے فرمایا قیم السلام نماز قائم کرو حضور نے صحابہ کو یہ حکم سنایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دوڑ نہیں گئے کہ چلو نماز کا حکم آیا نماز پڑھتے ہیں ذکر کی صورت میں یا کسی اور صورت میں نماز پڑھ لی جائے کہ سلاد کے بہت معنی ہیں نہیں حضور کی بادگاہ میں آج کی کئی فن یا یارسول اللہ یا رسول اللہ یہ نماز کا حکم تو آ لیکن ہم نماز پڑھیں کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو کمار رائی تو مونی یہ نہیں فرمایا کہ ابھی انتظار کرو کہ بھائی آئے گی قرآن کی کوئی آیت آئے گی وہ طریقہ بتائے گی نہیں اللہ تعالی نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا آپ نے فرمایا سلو کمار آئی تمونی اسلی تم نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اے ایمان والوں اے صحابہ میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں تم مجھے دیکھ لو جیسے جیسے میں پڑھوں تم بھی ایسے ایسے پڑھ لو میں کھڑا ہوں تو تم بھی کھڑے رہ جاؤ میں رکھو کروں تم بھی رکھو کر لو میں سجدہ کروں تم بھی سجدہ کر لو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے حضور کو غور سے دیکھا ہوگا بڑی لطیف بات اور محبت کی بات کر رہا ہوں آپ کی خاص سمجھو چاہوں گا اب صحابہ نے حضور کو دیکھا کہ نماز ایسے پڑھی کہ حضور کھڑے ہوئے رقو کیا قیام کیا تشہد میں بیٹھے تصویحات پڑی تقبیر کہی اب صحابہ کرام یہ دیکھتے رہے اب آپ ایمان سے بتائیں جب حضور کے صحابہ نماز پڑھتے ہوں گے تو حضور کے صحابہ کو خیال نہیں آتا ہوگا کہ حضور نے قیام کیسے کیا رکو کیسے کیا سجدہ کیسے کیا ہے تو ان کی تو پوری نماز خیال مصطفیٰ میں ہی ادا ہوا کرتی تھی تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اللہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی صحابہ کی نماز کو بتاتی ہے کہ بغیر خیال مصطفیٰ کے ادا ہی نہیں ہوا کرتی تھی وہ عاشق لوگ تھے حضور کی ہر ہر ادا کو اپناتے جو بھی عمل کرتے جا سکے تھے ہم گفتگو کریں گے کہ محبت کے حوالے سے کہ حضور کے صحابہ ہر وہ عمل کرتے کہ جو حضور نے کیا وجہ پوچھی جاتی تو کہتے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے بس ہم نے حضور کو دیکھا ہے ہم بھی کر رہے ہیں تو جنہوں نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا وہ وجہ میں نہیں گیا یہ دیکھا کہ حضور نے قیام کیا رقو کیا سجدہ کیا تو وہ تو اس خیال میں ڈوب کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق نماز ادا کرتے جب حج کا حکم آیا حضور نے شاہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ بیت اللہ کا حج کیا جائے طواف کیا جائے قرآن نے کہیں بھی طواف کعبہ یا حضر اسرود کو بوسہ دینے کا طریقہ بیان نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آئے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حج کیسے کریں حضور صات السلام نے فرمایا حضو انی مناس کم تم مناسک کے حج مجھ سے سیکھ لو مجھے دیکھتے جاؤ جیسے جیسے میں عمل کرتا جاؤں تم بھی ویسے ویسے کرتے جاؤ اگر میں طواف کروں تو تم تلاف کرنے لگ جاؤ میں اکڑ کے چلوں تو تم بھی اکڑ کے چلنے لگ جاؤ میں حضرت یاسود کو بھرسا دوں تم بھی حضر یاسود کو بھرسا دے دو میں مقام ابراہیم پر آؤں تم بھی آ جاؤ نفل پڑھو تم پڑھو صحیح کرو تم صحیح کرو عرفات میں جاؤں تو عرفات میں آ جاؤ میں جاؤں تو مضطلفہ میں آ جاؤ مینا میں آؤں قربانی کروں حلق کرواؤں جو جو عمل میں کروں خضو ان مناسب کا کوں مجھ سے مناسب حج سیکھ لو اور پھر صحابہ کے نے نبی پاک سے مناسب حج سیکھے اسی کے مطابق حج کیا قیامت تک حج پورا کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے اور اسی پرامد ہوگا اگر کوئی شخص اس سے حج کر کرے گا تو اس کا حج ہی قبول نہیں ہوگا اور کس حد تک حضور کے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسب حلسی کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حج پر آئے آپ نے توافک آدھا کیا حجر اسود کے سامنے آئے آپ جانتے ہیں حجر اسود ایک پتھر ہے چاہے وہ پتھر جنتی ہے یا دنیا کا ہے پتھر اب جب پتھر ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پتھر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا لو لا انی رائز رسول اللہ صلی اللہ وسلم کب ما کب بل تکا اے حضرت اسمت اگر میں نے نبی پاک کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ بوسا دیتا میں تجھے بوسا اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا چونکہ تو پتھر ہے اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنو پتھر سے بات کر رہے ہیں یعنی پتھر سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور اس سے بات کی جا رہی کہ لا لہ انی رائے تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کبا کا ماں کب تو کا اگر حضور نے تجھے نہ چونا ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا مطلب یہ ہے کہ پتھر بھی باتیں سنا کرتے ہیں پتھروں میں بھی استدار پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کی آواز کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں کب وہ ایک ہی ذات ہے کہ اگر پتھر یا حیوان یا لکڑی یا کسی بھی چیز کی نسبت اس ذات کے ساتھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پتھروں کے اندر بھی یہ قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے اور وہ ذات میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے صرف حضر اسود ہی نہیں بلکہ مکات المقرمہ لار ہرا کی خلبتوں میں وہ پتھر کے جہاں نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر جایا کرتے آپ کو گزرتا دیکھ کر پہچانا بھی کرتے اور آپ کو سلام بھی پیش کیا کرتے کو انہیں بھی زندگی مل گئی یعنی حضور کی محبت حیات دائمی عطا کرتی ہے دنیا اور آخرت کی زندگی مل جایا کرتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کر لیتا جیسا کہ بخاری کی حدیث و روات کے مطابق یعنی یہ بات بھی واضح ہوگی اور محبت کی بات بھی ہو جائے گی کہ بخاری کی روات میں کیا آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ابتدائی زمانے میں آپ کھجور کی ایک خشک لکڑی جو آپ کے محراب کے بالکل ساتھی اور مسجد نبی کے سہارا چھت کو سہارا دینے کے لیے وہ کجور کی خشک لکڑی کا ستون بنا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے کافی دیر تک آپ ٹیک لگا کر کھڑے رہتے روایات بہت سی ہیں اور بہت سے صحابہ کرام نے اس روایت کو بیان کیا اور اپنے اپنے انداز میں بیان کیا یعنی صحابہ کلام نے اس بات کو محسوس کیا اور یہ بات صحابہ کو گران گزری کہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل وقت تک کھڑے رہتے ہیں اور کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہیں آپ کے بیٹھنے کی کوئی جگہ بنائی جات ایک رباب تو یہ بتاتی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ایک صحابیہ نے آپ کی بارگاہ میں آ کے عز کی کہ یا یاسلی اللہ میرا بیٹا بڑا ماہر نجار ہے بڑا ہی ہے یاس نے کہا کہ میرا خادم بڑا ماہر نجار ہے اور فلاں ملک میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں اس طرح جیسے یہ ممبر کی شکل ہے اس ممبر کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ ایسے ایک ممبر ہوتا اور اس پر لوگ بیٹھ کر کلام کرتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے لیے ایسا ممبر بنا لیا جاتا آپ علیہ صاف سلام نے اجازت ادا فرمائی وہ ممبر بن کر پہلی مرتبہ مسجد نبی میں لا کر اس مقام پر رکھا گیا کہ جہاں آج ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی مقام پر اب آپ نے ظاہر مدینہ طیبہ حاضری دی ہوگی اور ریاض الجنہ کی بہاریں دیکھی ہوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کو بھی دیکھا ہوگا اور حضور کے محراب کو دیکھا ہوگا ممبر کو دیکھا ہوگا اب ریاض الجنہ کا وہ منظر اپنی نگاہوں میں لائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے محراب کے قریب سے گزرے اور وہ خیور کا خشک طرح ستون جس نے مسجد نبی کی چھت کو سہارا دیے ہوئے ہے آپ اس کے قریب سے گزر کر ممبر پر جا کر جلوہ افروز ہوئے آپ اس کی تیک نہیں لگائی بیٹھے اور خطبہ شروع کیا اب یہ بات کھجور کے خشک تنے کو لکڑی کو گویا ناگوار گزری اور اس نے رونا شروع کر دیا اور بخاری کی ایک رواق میں یہ الفاظ یہاں تک کہ اس کا رونا اتنا دردناک آواز میں تھا کہ پچھلی صفوں میں جو حضور کے صحابہ بیٹھے تھے وہ گٹنوں کے بل یہ اوپر ہو کر آگے دیکھنے لگے کہ یہ دردناک آواز کس کی ہے کون انسان اتنے درد ناک آواز میں رو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی بے چینی کو دیکھا تو آپ علیہ صلاحسلام نے فرمایا میرے صحابہ تم پریشان نہ ہو یہ رونے والا کوئی انسان نہیں بلکہ یہ کھجور کا خشک تنہ یہ لکڑی ہے جو میری جدائی میں رو رہی ہے آپ دیکھیں کہ لکڑی رو رہی ہے بات کر رہی ہے اور ایک رواج کے مطابق حضرت جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے اس کے راوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائیں اور آ کر آپ نے اس لکڑی کو اپنے سینے سے لگایا تو ساہتے نقل تو ساہ سبھی وہ لکڑی ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر جب ملتا ہے تو سینے سے لگ کر ہچکیاں لے کر سسکیاں لے کر روتا ہے اس طرح وہ کھجور کا خشک چلا رونے لگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اکدر سے لگ کر بیٹے کی طرح جیسے ماں کے سینے سے لگ کر وہ سسکیاں لیتا ہے ہچکی بن جاتی ہے اس طرح اس کی ہچکی بند گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جدا کیا اور پھر اس سے فرمایا کلام کیا دیکھیں نبی پاک بھی اس سے کلام کر رہے ہیں اور کلام کر کے فرما رہے کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اگر چاہتا ہے تو تجھے دوبارہ زندگی عطا کر دی جائے تو ہرا بھرا ہو جا تجھ پر پھل لگے گا لوگ تیرا پھل کھائیں گے تیرے سائے کو استعمال کریں گے اور اگر تو چاہتا ہے تو تجھے ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دیا جات یعنی تجھے دفن کر دیا جات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لگایا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ مجھے اپنے قدموں میں دفن کر لیجیے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اب صحابہ کرام ردوار اللہ تعالیٰ علی مجمعین نے اس گفتگو کو سنا کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں کہ جس نے اس روایت کے حوالے سے یہ کہا ہو کہ یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہوا بلکہ تمام صحابہ نے اس میں بڑا محبت بھرا کرم کیا اور اپنے اپنے انداز میں کجور کے خشک تنہ کے حالے حوالے سے اپنے حوالے پیش کیے ہیں یہاں تک کہ نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وشال ہوا حضرت عمر فاروق اللہ رونے لگے سدمے سے ندال ہوئے اور آق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حل کی یار اللہ کجور کا خوشک تنا بھی آپ کی جدائی میں رونے لگا تھا یارسول اللہ ہم تو پھر انسانے آپ کی جدائی میں ہمارا حال بے حال ہو گیا ہے یعنی اس قسم کے الفاظ صحابہ کرام حضول کے وصال کے بعد بھی دوہرایا کرتے اب بات کا غور ہے کہ پتھروں میں کلام کرنے کی طاقت نہیں ہے لکڑیوں میں کلام کرنے کی طاقت نہیں ہے چاہے وہ ہری بھری لکڑی ہو درخت کے ساتھ لگی ہو یا کاٹ کر خشک کر دی جائے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کھجور کے خشک دانے کے ساتھ ٹیک لگائی اس نے کلام کیا جن پتھروں کے پاس سے گزرے ان پتھروں نے آپ کو سلام کیا تو یہ سب چیز کیسے پیدا ہو گئی یہ نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لکڑی کا تعلق قائم ہوا اور حضول کا جسم اقدس اس کے ساتھ مس ہوا اور اس کو حضور سے محبت ہوئی یہ حضول کے جسم اقدس کی اثر تھا کہ اللہ تعالی نے اسے قوت ایک گویائی عطا کر دی اب بات کابل اور ہے کہ اگر کھجور کا خشک کرا میں نبی سے تعلق قائم ہو جائے اور حضور کا جسم اس کے ساتھ مس ہو جائے اسے حضور سے محبت ہو جائے اسے حیات دائنی مل جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو جو انسان پوری زندگی محبت رسول میں اپنی زندگی بسر کرتا ہو جس کا اٹھنا بیٹھنا نبی پاک کی محبت میں گزرتا ہو جو اللہ کے بلی رات بھر حضور کی محبت میں رو کر بسر کرتے ہو اور دن بھر حضور کی محبت میں گزارتے ہو وہ اللہ کے ولی اپنے مزارات میں زندہ پھر کیسے نہیں ہو سکتے اگر کھجور کی خشک لکڑی زندہ ہو سکتی ہے تو اللہ کے ولی اور مومن کامل بدر جائے عطم اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ ورنہ از کب رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو خطاب کیا کہ اے پتھر میں تجھے بوسہ نہ دیتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا نبی اطار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حضور سے محبت اس حد تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو وہ اپنایا کرتے ہر عمل کیا کرتے قاضی عیاد شوا شریف میں یہ روابط نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک اونٹ کو لے کر ایک جگہ ایک درخت کے ارد گرد گھما رہے تھے صحابہ نے دیکھا بظاہر کوئی سبب نظر نہ آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اونٹ کو لے کر درخت کے ارد گرد گھما رہے ہیں وجہ کیا ہے قریب گئے اور پوچھا عبداللہ ابن عمر کیا وجہ یہ اونٹ کیوں گما رہے ہو یا اس وقت میں اونٹ گمانے کی کیا وجہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا لا کری میں نہیں جانتا انی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعالہ ہوں فالت میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر اسی طرح کر رہے تھے میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں مجھے یہ پتہ نہیں ہے یعنی عاشق اگر مگر کے چکر میں نہیں پڑتے بلکہ وہ یہ دیکھتے کہ ہمارے محبوب نے یہ عمل کیا ہے لہذا ہم بھی کر رہے زبیر میں عدی یمن سے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت میں طواف کیا حضر اسود کو بوسا دینے لگے تو رش تھی دھکے پڑے اور دور جا پڑے بڑی کوشش کی حضر اسود تک پہنچ نہ سکے اور پھر سوچتے رہے کہ سعادت سے محروم رہا اس کی حیثیت کیا ہے حضر اسود کو بوسا دینا کتنا ضروری ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان تشریف فرماتے حرم میں زبیر بن عدی وہاں آئے اور آ کر کہنے لگے یا امیر المومنین و مینین اسود کو بوسہ دینا کیسا ہے آپ نے رشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے اس لیے ہم بھی حضرت اسد کو بوسہ دیتے ہیں اور یہ بوسہ دینا سنت ہے حضرت زبیر بن عدی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے یا امیر الم اگر بہت زیادہ رش ہو اور میں حضر اسور تک نہ پہنچ سکوں اور اگر لوگ مجھے دھکے دے کر دور پھینک دیں اگر یہ ہو جائے اگر وہ ہو جائے تو حضرت عمر فاروق نے جب ان کی اگر اگر کو سنا تو آپ کا چہرہ جلال سے سر ہو گیا اور فرمانے لگے اجعل الرآ تفیل یمن ایز زبیر یہ اپنی اگر مگر یمن میں چھوڑ کے آؤ یہاں بات محبت کی ہے جب میں نے کہہ دیا کہ حضور نے یہ عمل کیا تو بس ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے یعنی آخری حجت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا تو صحابہ کرم ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی محبت کی اصل بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات اقدس کو سمجھا کرتے تھے اور ہر وہ عمل کرتے کہ جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا اب اس حوالے سے مزید چند باتیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا تعلق کس نوعیت کا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہی صحابہ کرام آخری وقت میں بھی یعنی موت کا وقت بھی تاری ہوتا تو انہیں اس بات کی فکر ہوتی کہ نبی پاک کا آخری لمحات میں دیدار ہو جائے حضور کے قدم مل جائے موت کے وقت یہ تبن ہوتی کہ کاش ہمارا سر ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک ہو اور حضور کے قدموں میں ہم سر رکھ دیں اور وہی ہمیں شہادت مل جائے اور غزوہ اوت کے موقع پر ایک صحابی نے جو آپ علیہ صاط وسلام کی حفاظت پر معمور تھے جب کفار بن نے بن ولید نے پلٹ کا حملہ کیا وہ زخمی ہوئے اور ان کا آخری وقت آیا اور دیگر صحابہ بھی ادھر ادھر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اس صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا آخری لمحات میں جان نکل رہی ہے اسے اپنی جان کی فکر نہیں پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور کیسے ہیں اس صحابی نے کہا تسلی رکھو حضور یہی قریب ہے اشارہ کیا کہ یہی ہے تو اس صحابی نے اپنی پوری قوت کو سمیٹا اور سمیٹ کر اپنے سینے کے بل رینگنا شروع کیا اور جس طرح صحابی نے اشارہ کیا تھا وہاں تک پہنچا اور اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھا اور نعرہ لگایا فل سو بے رب کاعبہ کی قسم اب میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ میری روح حضور کے قدموں میں نکل رہی ہے یعنی پہلے بھی شہادت کی بات ہے شہید ہو رہے ہیں لیکن شہادت پاتے پاتے بھی تمنا یہ ہے کہ میرا سر ہو نبی کا قدم ہو اور پوچھا صاحب اسے حضور کہاں ہے یعنی روح نکل رہی ہے آخری لمحے میں بھی فکر کہ میرا آخری لمحہ حضور کی بات میں ہو تو بتایا تو جان کو سمیت کر اور رینگ کر قدم حضور کے قدموں میں رکھا اور کہا کے کہ فلسو بے رب القعبا ربا کی قسم اب کامیاب ہو گیا اور ذرا مزید آ کے چلے حضرت سات بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں ان کی گفتگو ہمیں ہمیشہ اپنے زہر میں رکھنی چاہیے حضرت سات بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس گفتگو پر نظر ڈال لیجیے کہ جو انہوں نے شہادت کے آخری لمحات میں کی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ربا کر ہیں جب غزوہ بہت مکمل ہوا اور ہم اپنا سامان سمیٹنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں جب حاضر ہوئے غزوہ اوت کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس صحابی کے متعلق دریافت کیا وہ حضرت سات بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عن حضور نے پوچھا کہ سات بن ربی کہاں ہے وہ زندہ ہے یہ شہید ہو گئے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ابھی خبر لاتا ہوں کہ سات دن ربی زندہ ہیں یا شہید ہیں کہتے ہیں میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زیر اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو سات بن ربی کو میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہ سات کیا محسوس کر رہے ہو اس وقت کیا کیفی یاد ہے حضرت زیر بن ثابت کہتے ہیں میں گیا اور جتنے شہدا تھے اور جتنی لاشیں تھیں میں نے ان کو الٹ پلٹ کرنا شروع کیا اور حضرت زید کہتے ہیں کہ میں سات بن ربی کو تلاش کرنے لگا لیکن حضرت زید مجھے نہ ملے زخمیوں کو دیکھا شہدا کو دیکھا حضرت سعد نبی زخمی تھے ان کا جسم تیر اور تلواروں کے ستر سے زائد زخموں سے چور چور تھا حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے جب حضرت سعد کے بارے میں کوئی پتہ نہ چلا کہیں نظر نہ آیا تو وہ بھی صحابی تھے اور ان کے سامنے ہی بہانہ آ کہ ساتھ کو کیسے تلاش کرنا تو بلند آواز سے پکارا اور پکار کر کہنے لگے کہ یا سات ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقر والی کا صرف اتنا نہیں کہا کہ احساس کہ میں زید ہوں میں تمہاری تمہیں تلاش کر رہا ہوں تم کہا ہو نہیں فرمائے یا سات ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقر والی کا سلام احساس تم کہاں ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے اب جب حضور کا نام نامی سنا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی کرب ہات جان نکلنے والی ہے قوت کو سمیتا اور حضرت زید کی آواز سن کر آواز کو قوت کو سمیت کر آپ نے آواز دی کہ میں یہاں ہوں جب آواز پڑی حضرت زید کے کانوں میں دوڑ کر اس مقام پر پہنچے اور حضور کا سلام پہنچایا تو حضرت زید فرماتے کہ مجھے حضرت سات دن تبھی کہنے لگے کہ اعلی رسول اللہ السلام و السلام اے زید نبی پاک کی بارگاہ میں میرا سلامت کرنا اور تم پر بھی سلام ہو کہ تم میرے آقا کا سلام اور پیغام لے کر مجھ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ احساس حضور پوچھ رہے ہیں تم کیسا محسوس کر رہے ہو تو حضرت سعد نبی نے جواب دیا کہ میرے آک کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانا یار رسول اللہ آپ کی محبت کی توفیل میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں یعنی آپ کی چاہت مجھے جنت کی تو جا رہی ہے اور جنت کی خوشبو بالکل میں محسوس کر رہا ہوں اور پھر فرمانے لگے زید جب واپس جاؤ تو میرے انسار بھائیوں کو جمع کر کے انہیں یہ پیغام دے دینا اے میرے انصاری بھائیوں اگر تم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہا اور اس کی زندگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی تکلیف پہنچ گئی تو کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ تم کوئی عذر پیش کر سکو کہ کفار مشرقین نے گھیر لیا تھا اور ہم نبی عباد صلی اللہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں تھے نہیں اگر ایک انصاری بھی زندہ رہا ایک صحابی بھی زندہ رہا یہ پیغام گویا پوری امت مسلمہ کے نام ہے حضرت صاحب بن ربی کا کہ اگر ایک بھی مسلمان زندہ ہے اور نبی عباد صلی اللہ کو اگر کوئی اذیت پہنچائے اور وہ خاموش رہے تو کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے اس لیے کہ ربسول جلال نے قرآن میں فرما دیا اِن اللہ اح لان و ملّہ پھر دنیا والا خدا جو اللہ اور اس کے رسول کو ازیت پہنچائے اللہ اور اس کے رسول دنیا میں اور آخرت میں اس پر لانت کرتے ہیں اور جو لانچی ہو جائے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا جاتا ہے اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ رہوں کہ جرت اور بہادری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مارف زگی کا عالم کیا ہے اس کا اندازہ لگائیں حضرت امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن پوچھا اے خباب جب تم نے اسلام قبول کیا تھا تو مشرقین مکہ کی طرف سے تمہیں کس قسم کی اذیت پہنچائی گئی کیسی تکلیف پہنچائی گئی تو حضرت خباب ابن عرت نے حضرت عمر فاروق کو جواب دینے کے بجائے اپنی پیٹھ سے کبیز ہٹائی اور حضرت عمر کی طرف کر دی اور فرمانے لگے اے عمر ان زر ظہری اے عمر میری پیٹ دیکھو پیٹ دیکھی تو حضرت عمر رونے لگے اشک بار ہو گئے اور روتے روتے کہنے لگے خدا کی قسم میں نے آج تک اتنی زخمی کوئی پیٹ نہیں دیکھی تو حضرت خباب نے جواب دیا اے عمر یہ میری پیٹھ کا حال اس طرح ہوا ہے کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کیا کلمہ پڑا تو مشرقین مکہ مجھے پکڑ کر لے گئے آگ جلائی جاتی انگارے بنائے جاتے اور انگارے پھر ڈالے جاتے اور میری کمیز اتار کر ننگے جسم کے ساتھ مجھے سینے کے بل اس پر پیٹ کے بل لٹا دیا جاتا اے عمر وہ آگ کے انگارے میری چربی بہنے کے باعث بج کرتے تھے اور پھر وہ مجھے نکالتے پھر انگاروں کو جلاتے اور پھر مجھے ڈال دیتے اور پوچھا کرتے اے خباب بتا اب تم محمد عربی کا دامن چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا تو حضرت خباب کہتے اے عمر میں ان کو جواب دیا کرتا تھا کہ تمہاری یہ سختیاں میری محبت رسول کو اور بڑھا رہی ہیں اس میں کمی نہیں آئے گی تو نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تو علامہ ابن نے حضر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ کھجور کے درخت کے خشک تنے نے حضور سے محبت کی پتھروں نے محبت کی یہاں تک کہ جانوروں نے محبت کی حضرت علامہ ابن حضرت مکی لکھتے ہیں کہ وہ انسان پتھروں سے حیوانوں سے بھی گیا گزرا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں نہ رکھے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ پتھروں سے اور جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے اور حضرت عمر فاروق نے حضور کی وشال کے بعد عرض کی تھی کہ رسول اللہ اگر خجور کا خشک تنا آپ سے محبت میں رویا تھا تو رسول اللہ میری کیفیت اور ہماری کیفیت اس سے بڑھ کر ہے ہمارا اس خجور کے خشک تنے کے مقابلے میں زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں آنسو بہایا کریں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو تاز کریں اور ایمان کی تازگی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ محبت رسول میں کمر بستہ رہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر میں معاشرے میں مسجد میں مدرسے میں کاروبار میں جہاں کہیں بھی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے پیش نظر ہو اگر یہ محبت پیش نظر ہے تو ہمارا ایمان کامر ہے اور ایمانی قوت اور طاقت بھی ملے گی اور اگر یہ تعلق نہیں تو پھر ہمارا ایمان نام کا ہے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی مانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے محمد محمد مبارک وسلم ربنا تقبل منا ہم سب کو اپنے محبوب پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہمارے قلوب کو آپ کے نور سے منبر فرما یا اللہ آپ کی طبار عاد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرما یا اللہ ہم سب کو شہر محبوب مدینہ المنورہ کی حاضری عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلاط السلام کا نظرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی آخری لمحے میں حضور کی زیارت نصیب فرما حالت نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مشرف فرما اللہ مربع قبل منہ امن کم تصمیہ الم وطب علیہ امن کن تباب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ خیر خل کی محمد امال علی و صاحب